یا نور اللہ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر ہم سلسلہ شان نزول میں حاضر ہیں اور آج کے سلسلے میں بھی باقاعدہ قرآن مچید فرقان حمید میں اک آیت مبارکہ کے تحت اس کا شان نزول اور اس سے متعلقات چند باتیں سننے سمجھنے کی سائی اور کوشش کریں گے اللہ رب العزت وعلا ہم سب کو اس کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں <تصفح> اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کے ذات اقدس پر دروش شریف سے متعلق ارشاد فرماتا ہے ان نلیہ نبی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بیچتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر یا یادین اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو کثرت سے شریف کو اپنا معمول بنا لیجئے حصول برکت کے لیے ایک بار درود پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی دیئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلیٰ وسلم یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عوربی یا قرشی، یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ کو سمجھنا اور اس کے مطابق ان پر آیات میں جو حکم دیا گیا ہے عمل کرنا ہمیں روایات میں بکثرت اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے امام غزالی رحمت اللہ کی تعالی علیہ اخیاء العلوم میں آپ فرماتے ہیں کہ ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن پڑھنے سے بہتر ہے ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر سے پڑھنا قرآن مجید کو جہاں پڑھنے کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہاں قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی سرت ترغیب ارشاد فرمائی گئی ہے بلکہ نہ صرف ترغیب ان لوگوں کے لیے وعید کو بھی ذکر اور بیان کیا گیا ہے کہ جو صرف قرآن کو پڑھیں لیکن قرآن کے مطابق عمل نہ کریں ہم اگر حافظ قرآن کی فضیلت کو پڑھیں یا ہم ایسے قاری قرآن کی فضائل کو پڑھیں تو اس میں یہ بات بالکل سامنے کہ صرف قرآن کو پڑھنا یہ تو ثواب کا کام ہے بہت اجر عظیم والا کام ہے لیکن اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت تو کرے لیکن اس کے احکامات پر عمل نہ کرے اس قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ جانے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش اور صحیح نہ کرے تو ایسے شخص کی مذمت کو بھی بیان کیا گیا ہے اور ایسے شخص کے بارے میں وعیدیں بھی حادیث طیبہ کے اندر واضح طور پر بیان کی گئیں کہ جو قرآن کا پڑھنے والا ہو اور قرآن کے احکامات پر عمل نہ کرنے والا ہو تو قرآن پڑھنا بھی ضروری ہے اس کی تعلیم حاصل کرنا بھی ضروری ہے قرآن کے احکامات کو جاننا یہ بھی بہت اہم اور ضروری ہے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں قرآن مجید فرقان حمید کی آج جس آیت مبارکہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس آیت مبارکہ میں مدینہ منورہ میں ایک بنائی گئی مسجد جس مسجد کو مسجد درار کے ساتھ تعبیر کیا گیا اس مسجد کو مسجد درار کیوں کہا گیا مسجد زرار کیوں کہا گیا نقصان اور تفریق ڈالنے والی مسجد کیوں کہا گیا اس کا پس منظر اور اس کا شان نزول کیا ہے سب سے پہلے ہم وہ سماپت کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے تو یہاں پر مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مخالفت کرنے والے تھے ایک تعداد تو وہ تھی کہ جو اسلام میں داخل ہی نہ ہوئے ایک طبقہ تو وہ تھا اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو بظاہر مسلمان ہوئے لیکن انہوں نے اسلام کو دل سے قبول نہ کیا اپنی زبان سے اپنے افعال سے تو اسلام والے معاملات کرتے رہے یعنی نماز کے ٹائم مسجد میں آ جانا مسجد میں حاضر رہنا آپ کے خطابات کو سماعت کرنا آپ کے مجالس میں شرکت کرنا یہ معاملہ تو رہے لیکن جب وہ اپنی نجی محفلوں میں جاتے جب وہ اپنے دوستوں اور اپنے اس مجمع خاص کے پاس جاتے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم اور دین اسلام کے خلاف کوئی پلان تیار کرنے کی کوشش میں رہتے کہ کس طرح ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں کس طرح ہم مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا تفرقہ ڈال دیں کس طرح ہم مسلمانوں کو فتنے کے اندر مبتلا کر دیں کس طرح ہم مسلمانوں کو کمزور کر دیں کس طرح ہم مسلمانوں کو پستی کی طرف لے کر جائیں کس طرح ہم مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی شہرت کو ختم کر دیں تو اس کے تمام تر وہ پلان تیار کیے کرتے اور اس کے حوالے سے گفتگو کرتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جب غزوہ تبوک کے لیے آپ جا رہے تھے تو منافقین کی یہی ایک چال تھی اور ان منافقین میں وہ شخص جس کا منافقین جس کے لیے ایک باقاعدہ مسجد کو تیار کیا اور پہلا سہارا ہی یہی بنایا کہ اگر کسی وجہ سے کسی پلیٹ فارم سے اگر ہم لوگوں مسلمانوں کے اندر کوئی تفرقہ ڈال کر ان کے اندر کوئی کشیدگی پیدا کریں ان کے اندر کوئی فتنے ڈالیں تو وہ مسجد ہو سکتی ہے تو لہذا مسجد کو بنایا جائے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اس شخص کا نام ابو عامر جس کو ابو عامر فاسق کہا جاتا تھا اور یہ شخص اس کے کہنے پر کہ مدینے میں ایک کبہ مسجد کے مقابل ایک اور مسجد کو بنایا جائے اور اس مسجد کا بہانہ اور عذر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پیش کیا کہ ہم چاہتے ہیں ایک مسجد تعمیر کرنا جس میں کمزور لوگ ضعیف لوگ جو دور دور سے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے ان کے لیے ایک سہولت ہو جائے تو وہ مسجد ہم بنانا چاہتے وہ مسجد بنائی اور آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ آئیے اور آپ آ کر اس میں ایک نماز ادا فرمائیں آپ اس میں نماز ادا فرمائیں گے تو یہ ہمارے لیے خیر و برکت والا معاملہ ہو جائے گا حضور صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تو غزبۂ تبوک کی تیاری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس سفر میں جا رہا ہوں واپسی پر اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو میں وہاں پر نماز پڑھ لوں گا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک کے بعد واپس ہو کر مدینہ منورہ میں کی قریب ہی آپ علاقے میں ٹھہرے تو منافقین نے پھر آپ سے یہی درخواست کی کہ آپ آئیے اور تشریف لائیں اور آپ یہاں آ کر اس مسجد میں نماز پڑھیے اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کو ناصل فرمایا اور ان کے فاسد ارادوں سے متعلق اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا کہ ان کے ارادے اچھے نہیں ہیں ان کا مقصد اچھا نہیں ہے اس مسجد کی بنیاد وہ تقوے پر نہیں ہے اس مسجد کی آغاز اور افتتاح اور اس مسجد کے بنانے کے مقاصد وہ نیکی نہیں ہے آپ کو جب اس بات سے آگاہ فرمایا گیا تو اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان آیات مبارکہ کا نظول فرمایا صحابہ کرام علیہ مردوان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ جاؤ اس مسجد کو گرا دو اس کے سامان کو چلا دو یہ مسجد کو مسجد زرار کہا گیا اس مسجد کو مسجد زرار اس لیے کہا گیا کہ یہ مسجد نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے یہ مسجد بنائی تو مسجد کے نام پر ہے لیکن مقاصد کچھ اور ہیں اللہ کے دین کو پھیلانا مقصد نہیں ہے اشاعت دین مقصد نہیں ہے نماز اور تعلیمات دینیہ مقاصد نہیں ہے بلکہ یہاں فتنے مقاصد ہیں یہاں کچھ اور لوگوں کے اندر تفرقہ ڈالنے کے مقاصد ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم ارشاد فرمایا آئیے وہ آئےت مبارکہ ہم سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیسے اس مسجد کا قرآن پاک میں ارشاد فرمایا چنانچہ سورہ توبہ اور گیارہویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجداً دراراً وکفراً وتفریقاً بین المقمنین وعرصاداً لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدَنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ترجمہ اور کچھ منافق وہ ہیں جنو نقصان پہنچانے کے لئے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسمیں میں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں یہ آیت مبارکہ کا نزول ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم ارشاد فرمایا لکم فی آپا اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا یعنی قیام نہ کرنا اس میں نماز پڑھنے کی ممانت فرمائی گئی اس مسجد میں آنے تک کی ممانت ہو گئی لکم فی ہی آپدا کبھی بھی اس مسجد میں کھڑا نہیں ہونا ہے جب یہ ممانت ذکر ہوئی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خفیہ ارادوں کو اور ان سازشوں کو بے نقاب کیا اور قرآن مجید فرقان حمید میں ان کو واضح طور پر بیان کیا جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تمام ان ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا اور ان کے سارے معاملات کو ختم کرتے ہوئے اس بہت بڑے فتنے کا سد باب کر دیا اس فتنے کو وہیں روک تھام اس کی کر لی گئی تاکہ مزید اس سے آگے فتنے اور مزید اس کی جڑیں اور شاخیں آگے تک نہ پھیلیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چین کے ناصرین آپ نے یہ واقعہ شان نزول کے حوالے سے قرآن مجید کی ساحت مبارکہ کے نزول سے متعلق یہ بات کو سماپت کیا اور اس میں ہمیں ایک بات یہ بالکل واضح طور پر بالکل عیا ہیں کہ کبھی کبھی دین کے نام پر ہی دھوکہ دینے کے لیے اچھے نام استعمال کیے جاتے ہیں اچھی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے اچھے معاملات رہتے لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے بظاہر ایک عام آدمی کو نہیں پتا چلتا بظاہر ایک عام شخص کو ان فتنوں کا پتہ نہیں چلتا آج کئی فتنے ایسے ابھر رہے ہیں اور لوگ دین کے آئیڈیل دین کے پیشوا اور رہنما وہ علماء کو بنانے کی بچائے دینی رہنما وہ علماء کا انتخاب کرنے کی بچائے وہ جہال کی طرف راغب ہو گئے نہ صرف جہال بلکہ ایسے افراد جن کو دینی طور پر صدبن نہیں ہے دینی طور پر علم نہیں رکھتے ہیں دینی شعور نہیں ہے لیکن مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے دینی احکامات سے ایک طرح کا بزن کرنے کے لیے دین کے ہی معاملات کے اندر مختلف وساوس کا شکار کرنے کے لیے علماء سے پیچھے ہٹانے کے لیے ایسی سازشیں مسلسل کی جا رہی ہوتی ہے. تاکہ لوگ مساجد سے دور ہوں لوگ وہ دینی مدارس سے دور ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے معاملات دین کے لیے اپنے ایسے کو پیشوا بنا لیں گے رانما بنا لیں گے جن کا دین سے ایک طرح کا کوئی تعلق ہی نہ ہوگا چند آدی سن لیں گے چند قرآن کی آیتیں وہ چاہے کسی ٹیچر کے نام سے ہو پروفیسر کے نام سے ہو کسی لیکچر کے نام سے ہو کالم نگار کوئی ہو کوئی بھی ایسے لیکن انہی سے دین کو حاصل کرنا اپنا مشغلہ بنا لیں گے آج بھی طرح طرح کے فتنے سے اور بظاہر کہنے والا کہتا ہے نہیں وہ تو بہت اچھی بات کرتے میں نے تو کوئی برائی نہیں دیکھی میں نے اس کے پیچھے کوئی معاملہ ہی نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا دین کے حوالے سے یہ دین ہے ان ضرور امنتا خزورہ دین اکم تم ضرور دیکھو تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو سے حاصل کرنا ہے دین کی بات کہاں سے ہم نے لینی ہے تو بعض اوقات کسی اچھی جگہ کا انتخاب اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ مسجد بنا دی گئی لیکن مقصد جب برا ہے تو اس مسجد کی بھی کوئی حیثیت نہ رہی اس مسجد کو مسجد زرار سے تعبیر کیا گیا ہے اس مسجد کو تفرقہ ڈالنے کی جگہ کہا گیا ہے اس مسجد کو فطرے ابارنے والی جگہ قرار دیا گیا ہے کیونکہ مساجد تو وہ ہیں حقیقی مسجدیں تو وہ ہیں جن کی بنیاد تقوی پر ہے جن کی بنیاد پرہیزگاری پر ہے جن کی بنیاد نیکی پر ہے جن کی بنیاد لوگوں کو گمراہیت سے نکال کر ہدایت کے راستوں پر چلانے کے لیے گئے اور جن کے مقاصد یہ ہیں کہ وہ ذکر نہ کریں اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے پیغامات پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں آج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات آج صلی اللہ علیہ وسلم کی شان آج صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام اور مرتبہ دیا ہے یہ چیزیں بیان کرنے کے لیے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ کا ذکر ارشاد فرماتے ہوئے من نبی و صدیقین و و ذکر فرمایا ہے تو مساجد صرف اور صرف ذکر اللہ کے لیے یا نماز کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ معاملہ جو ہمیں اللہ کے قرب کر لے جائے وہ سارے کے سارے ان معاملات کے اندر داخل ہو جاتا ہے اس میں رسول امبیا کی شان بھی ہے اس میں فرشتوں کا مقام بھی ہے اس میں اولیاء شالحین کا مقام بھی ہے اس میں صحابہ کرام علی مردوان کی شان بھی ہے تو یہ مساجد وہ کہ جن سے اچھا پیغام ملے کہ آدمی مسجد میں جائے تو وہ واپسی پلٹے تو پلٹنے کے بعد اس کے ذہن میں دین کی عزت اور عظمت اور بڑھ جائے کمی کی طرف نہ آئے لیکن اگر کوئی بات سن کر یا ماز اللہ سما ماض اللہ اگر کسی کو وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کی ذات اقدس کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے صحابہ جن کی شانوں کو بیان کرتے ہیں کان انہ کا تا کمات شا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گویا ایسے پیدا ہوئے جیسا آپ نے خود چاہ خلکتم ابراہ من کل عیب ہر ایب سے پاک جس نبی کو اللہ نے ہر ایب سے پاک پیدا فرمایا اس بے ایب آقا میں بھی معذ اللہ اگر کسی کو ایب کا معاملہ نظر آئے اور جو وہ آواز اس محراب و ممبر سے بلند ہو رہی ہو تو پھر یہ معاملہ انتہائی آزمائش والا ہے پھر ہمیں خود اس چیز کی سمجھداری ہونی چاہیے اس حدیث کو آئیڈیل بنانا چاہیے ان ضرور منتا خزون دین اکم تم اپنے دین کس سے حاصل کر رہے اس کو دیکھو دین کس سے حاصل کر رہے ہو تو مساجد ان کی اہمیت اسلام میں بہت بیان کی گئی لیکن وہی مساجد جن کی تقوی اور پرہیز کاری نیک نیت کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر ہو اور نیک نیت کے ساتھ اس مسجد کو بنایا گیا ہو اللہ کریم ان باتوں کو سوچ ہمیں سمجھنے کی توفیق تافرمائے بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں ہم نے اگر مارکیٹ سے کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم اس کے ماہرین سے تجربہ کرتے ہیں ایک ایک موبائل بھی لینا ہو تو شاید ہم کتنوں سے مشورہ کرتے ہیں کہ کون سا موبائل اچھا ہوگا کیا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اس کے اندر مجھے کیا کیا اچھی چیزیں مل پائیں گی میرا مقصد بھی اس سے حل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا ہم صرف اشتہارات پہ نہیں جاتے ہم صرف کوئی ایڈورٹائزنگ پہ نہیں جاتے بلکہ اس کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد سے مشاورت کرتے ہیں ایک, ایک سوٹ بھی خریدنا ہو ایک سوٹ بھی خریدنا ہو تو شاید اس کو ہم کتنا ٹٹولتے ہیں کتنا سوچتے ہیں کتنا سوچتے چلے سوٹ تو بہت تھوڑا سا مہنگا ہو گیا تھوڑا اور نیچے آ جائیں اگر ہم مارکیٹ میں فروٹ خریدنے جائیں سبزی تک خریدیں تو ایک ایک سبزی کے دانے کو اس ٹماٹر کو اس آلو کو پیاز کو یا پھلوں میں جائیں تو ایک ایک سیب کو اٹھا کر آگے پیچھے کر چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں اس میں داغ تو نہیں لگا ہوا کہیں اس میں کوئی خرابی تو نہیں ہے میں اس پہ اپنا پیسہ انویسٹ کر رہا ہوں کہیں مجھے نقصان تو نہیں ہو جائے گا لیکن آیا صرف دین کا ہی معاملہ ہے کہ جہاں ہم سب آنکھیں بند کر کے جس سے جو کچھ ملے فبیحا اسی کے پیچھے اللہ اکبر میرے پیارے اسلام بھائیو آج فطرے بڑے بڑے اٹھ رہے ہیں کچھ ایسے ایسے ہیں بد نصیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماض اللہ حدیث کا انکار کرنے والے ایسے فطرے رسول اللہ کی حدیث کا انکار کرنے والے کچھ ایسے فتنے کرنے والے جو کہیں کہ صرف ہم قرآن کی بات کریں آپ حدیث کی بات ہمارے سامنے نہ لے کر آؤ حدیث کی بات ہم نہیں سننا چاہتے ماض اللہ سن ماں اللہ ارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ول وسلم کی حدیث مبارکہ اگر اس پر عمل نہیں ہے تو قرآن پر بھی عمل نہیں ہو پائے گا وہ ہماری رسول فقط جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی قلین کونتم تحبون الله فتبيون يحببكم الله اگر تم اللہ سے محبت کا دعوی کرتے ہو تو پہلے میری اطاعت میں آ جاؤ میری غلامی میں آ جاؤ اس اطاعت اطاب فرما برداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا یہ اپنے گلے میں ڈالنا ہوگا پھر جا کر اگے سلسلہ چلے گا تو ایسی دین کے حوالے سے گویا کے مس کیا جاتا ہے تو دینی رہنماؤں کو ہمیں چناؤ کرنا چاہیے انتخاب تو کر سکتے ہم پوچھ تو سکتے ہیں ہر چیز کو ہم صرف انٹرنیٹ اور گوگل پر ہی نہ رہیں ہم علماء کے پاس جائیں ان سے رہنمائی حاصل کریں اگر کوئی ایسی بات ذہن میں دماغ میں کوئی بیٹھ چکی ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کیا جائے لیکن دینی معاملات میں بہت احتیاط سے کام ہمیں لینا چاہیے اور دین سوچ سمجھ کر کے کس سے حاصل کرنا چاہیے اس کی پورے ہمیں سوچنا چاہیے علامہ ابن سرین آپ آب کے پاس امام ہے کچھ افراد آئے اور انہوں نے کہا ایک شخص نے آگے کہا کہ میں آپ کو کچھ قرآن کی آیتیں بتانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا میں میں تم سے نہیں سننا چاہتا اس نے زد کی کہ آپ اسرار کیا کیا مجھ سے سنیں فرمایا نہیں وہ چلا گیا شاگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت قرآن کی تو بات تھی آپ سن لیتے آپ نے فرمایا معاملہ نہیں ہے کیا معاملہ یہ ہے کہ اس شخص کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہ عقائد اور گمراہیت میں ہے عقائد کے حوالے سے گمراہیت میں ہے تو میں اس کی کیوں کوئی ایک اچھی بات بھی اس طرح کیوں سنوں کہ یہ اپنی اس اچھی بات کے زمین میں مجھے وہ بات میرے اندر ڈالنے کی کوشش نہ کر دے یہ امام کہہ رہے گئے میں اور آپ تو پھر عام آدمی ہیں میں اور آپ تو پھر عام تو ان چیزوں کا ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ظاہر ہے ہر آدمی کھانا منہ سے ہی کھاتا ہے سمجھتا ہے کاروبار کرتے ہیں عقل والے فہم والے تو ان سب باتوں کو سمجھنا چاہیے اللہ پر جیسے عقائد رکھنے وہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے ویسے عقائد رکھے نظریات رکھے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالی ازلی ہے ابدی ہے وہ ہمیشہ ہے ہمیشہ رہے گا اللہ تبارک وطالعہ نے سارے نبیوں کو آپ نے اللہ نے پیدا فرمایا ہے نبی سارے ان کو اللہ نے بہت مقام مرتبہ دیا ہے لیکن یہ سارے کے سارے اللہ کے موتاج ہیں اللہ کی بارگاہ کے موتاج ہیں اللہ کے بندے خاص ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اللہ کے بندے خاص ہیں اتنا واضح فرق ہونے کے باوجود ابھی بھی کوئی اگر معذ اللہ کی بات کرے تو یہ بات اکل سے معورہ ہے صحابہ کرام حضور کے تمام صحابہ بڑی شان اور مقام اور مرتبے والے کسی بھی صحابی کے بارے میں ادناس ابن نفس یا کسی بھی صحابی ردی اللہ تعالی کے بارے میں اپنے دل کے اندر کچھ ایسے گمان فاسد بنا لینا یا کچھ ایسی باتیں سن کر اپنے عقائد اور نظریات اور اپنی سوچوں اور اپنی فکروں کو غلط بنا لینا یہ, یہ, یہ ہمیں گمراہیت کی طرف دھکیل دے گی اور یہ اس سے ہمارے ایمان اور اسلام کے لیے بڑا خطرہ ہے حضور کے تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہے آپ کے اہل بیت اتحار ان کا بھی اداب و احترام اللہ کے اول صالحین کاملین الحمدللہ الحمد اہل سنت سواد اعظم ہے اور یہی سوچ یہی تعلیمات اہل سنت کے امام امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فادر بریلوی رحمت اللہ کی تالہ جنہوں نے اس تعلیمات کو عام کیا اس وجہ سے ان کے نام سے مسل کے رضا کہا جاتا ہے لیکن مسل کے رضا یہ کوئی مسلک اس طور پر نہیں آپ نے وہی اہل سنت کی معاملات کو ترویج دیا ان کو کھول کھول کر بیان کیا تعلیمات کو بیان کیا حضور کی شان کو بیان کیا صحابہ کے مقام کو بیان کیا اولیا صالحین کے مقام اور مرتبوں کو بیان کیا اور یہی سواد اعظم ہے اور ہمیں سواد اعظم کے ساتھ یعنی سب سے بڑے گروہ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے. پنشان کے ناظرین یہاں ایک اور بات بھی حرض کرنی ارشاد فرمایا گیا یہاں پر اس مسجد سرار سے متعلق کہ ایک تو یہی جو ذکر ہوا سارے بیان میں آج کے حوالے سے آج کے دور کے حوالے سے بھی فرمایا گیا بعد مفسرین نے لکھا کہ جو مسجد فخر اور ریا اور نمود و نمائش اور رضاء اللہی کے بغیر کسی اور غرض کے لیے یا حرام مال سے بنائی گئی ہو وہ بھی مسجد زرار کے ساتھ لاحق ہے لاحق ہے کس اعتبار سے کہ یہ مسجد جس میں اللہ کی رضا کے لیے نہ بنائی گئی ہو رضا حاصل کرنا نہ ہو اپنا فخر ہو نمود و نمائش ہو اور ایک دوسرے کے اوپر جتانے کے لیے مسجد کو بنایا گیا ہو تو اس کی اسلام میں مصمت کو بیان کیا گیا کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے بیت اللہ ہے مسجد بطور خاص بیت اللہ ہے اور اس اللہ کے گھر کو اللہ کے لیے ہی بنانا اس کو خوبصورت بھی اگر بنائے تو مقصد یہ ہے کہ میں رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگ اس میں آئیں عبادت کریں ان کا دل لگ جائے دل جمی کے ساتھ یہاں لوگ بیٹھیں یہ مقاصد ہیں اس وجہ سے مسجد کا اہتمام کیا جائے مسجد کی تعمیر اور مسجد کی بنا رکھی جائے یہ مسجد تقوی اور پرہیزگاری والی مسجد ہے کہ جن کی بنیادیں تقوی پر ہیں پرہیزگاری پر ہیں چنانچہ یہ بات آج فی زمانہ بھی ہم دیکھتے ہیں عالیشان مسجد تعمیر کرنے پر ایک دوسرے پر فخر کیا جاتا ہے ایک دوسرے پر فخر کا اظہار بھی کیا جاتا ہے مختلف انداز سے فخر ہو سکتا ہے لیکن ہم کسی کے دل پر کوئی کال نہیں کر سکتے ہم کسی کے دل پر کوئی اس طرح کا فتوا نہیں لگا سکتے کسی نے فخر کے لیے یہ کام کیا نہیں اس کی ہمیں اجازت نہیں لیکن جو یہ کام کر رہا ہے وہ خود ضرور سمجھتا ہے وہ اپنے دل کے بارے میں معاملات وہ سمجھتا ہے اسے سمجھنا چاہیے اور ہم جس رب کے لیے نیکی کر رہے ہیں وہ رب انہوں عالیم بذات اس وہ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے رب دلوں کے راز کو جاننے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے مساجد بنائے جائیں ثواب کے لیے مساجد بنا جائے فخر اور ریا مقصد نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کریں گے دوسری ارشاد فرمائی کے حدیث میں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وہ مسجد تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے اللہ اکبر ایک زمانہ آئے گا کہ مسجد تعمیر کرنے میں فخر ہوگا آباد کرنے میں کمزوری ہو گئی آباد کرنے میں کمی کہا جاتا ہے جب مسجدیں کچی تھیں تو نمازی پکے تھے آج مسجدیں پکی ہیں نمازی کچھے ہو گئے مسجدوں کو آباد کرنے والے نعرے مسجد میں پیسہ ہی لگانا سارے مقاصد نہیں ہیں مسجد کی دیواروں کو خوبصورت زیب و زینت والا بنا دینا کی مقاصد نہیں اس کے ساتھ ساتھ مسجد کی اصل خوبصورتی مسلمانوں آپ اور میں سب ہیں یہ ہے مسجد کی زینت شان مسجد ہو نمازی ایک صف کے نام ہو باوجود اس کے ارد گرد ہزاروں لوگ بستے ہو انتہائی شرمندگی والی بات ہے غور کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام اور حدیث کو سمجھنا چاہیے ارشاد جو ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر زمانہ آئے گا کہ مسجد تعمیر کرنے میں تو فخر کریں گے آباد کم کریں گے اس کو مسجد کو آباد کم کریں گے تو بہرحال جب بھی مساجد کے معاملے میں تو ایک دوسرے پہ فخر نہیں ہاں اللہ نے دیا ہے اچھا سا اچھا مال خرچ کریں اچھے انداز سے بنائیں حلال طیب روزی سے بنائیں کیا کام ہے بہت اعلیٰ کام ہے کرنے چاہیے لیکن پھر بھی میں کہ ہم کسی خوبصورت بہت بڑی عالی شان مسجد کو دیکھ کر مسجد بنانے والوں پر ہم نہیں کہیں گے کہ انہوں نے ماض اللہ یہ نمود و نمائش کے لیے مسجد ہوتا کی اسی طرح ہم کسی مسجد کا خالص نام کسی کے نام پر ہو کسی کی والدہ کے نام پر یا والد کے نام پر یا اس نے اپنے نام پر بنا کر ثواب کے لیے تو پھر بھی ہم, ہم اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس مقصد کے لیے مسجد کو بنایا ہاں وہ نیت کیا کر سکتے ہیں وہ نیت یہ کر سکتے ہیں کہ میں اس مسجد کو اپنی والدہ کے نام سے معصوم اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لوگ میری والدہ کے لیے دعائیں کریں میری والدہ کو دعا مل جائے اچھی نیت محمود نیت ہے بہتر نیت ہے بالکل رکھا جا سکتا ہے والدہ کے نام سے بھی رکھ سکتے ہیں والد کے نام سے بھی رکھ سکتے لیکن اگر نیت یہ ہو کہ اس سے پتہ چلے کہ یہ بہت بڑا آلی شان کام ماں بدولت نے کیا ہے تو پھر اس نیت کے اندر کچھ کھوٹ داخل ہوگی لیکن یہ اس بنانے والے کی رکھنے والے کی ذمہ داری کہ وہ خود اپنے اندر اس چیز کو دیکھے کہ یہ واقعی اس کی نیت کیا ہے تو بہرحال اچھی نیتوں کے ساتھ مساجد کو تعمیر کرنا بنانا یہ مسلمانوں کا ہی کام ہے زہر مسلمانوں کو ہی یہ سپرد کیا گیا ہے مساجد بنانا مسلمانوں کا کام ان یا مرو مساجد اللہ منہ آخر کہ مساجد آباد کرنا اس آبادی میں مساجد کی تعمیر مساجد کے سب معاملات وہ داخل یہ کون کریں گے جو اللہ اور آخرت بار ایمان لیں گے انہی کی یہ ذمہ داری مساجد بھی بنائے زیادہ سے زیادہ مساجد بنائیں اور اس دین کے ترویج اور اشاعت میں اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ اپنی کوششوں سے مال خرچ کریں اور اپنے لیے صدقۂ جاریا وہ اکٹھے کریں الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مسجد خدام المساجد کے نام سے کہ جو روزانہ کے بیس پر کام کر رہے کہیں دنیا بھر میں مساجد بنانے کا یہ کام ہے مدنی کام ایک کا. بڑے شہروں یا چھوٹے شہروں بالخصوص جہاں جہاں مسلمانوں کو زیادہ ضرورت اور ایسی جگہیں کہ جہاں نماز کے لیے بالخصوص پریشانیاں ہیں وہاں مسجد کے لیے بات بہت مہنگی مہنگی جگہ خرید کر بھی مساجد بنائی گئی بعض ملکوں میں مساجد بنائے گی آپ کو بھی اللہ نے دیا ہے تو ضرور چاہے پاکستان سیا میری اس بات کو آواز کو سن رہے ہیں یا بیرون ملک سن رہے ہیں. آپ اپنے ملک میں بھی بنانا چاہتے ہیں آپ سامی کی اس مجلس خدام المساجد سے رابطہ کیجئے آپ کو اپنے ملک ہو سکتا ہے آپ کے اور معاون یہ آپ کو اسباب بنا دے لیکن آپ کی کوششوں سے ایک مسجد اگر وہاں تعمیر ہو جائے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے یہ ہمارے لیے یہ بہت بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے جہاں دین اسلام نبی پاک علیہ اسلام کی سنتوں کی خدمت ہوتی رہے حضور اسلام کی محبت کے جام پلائے جائیں صاحب اکرام علی مردان کی محبت کے جام پلائے جائیں عالب اتہار کی غلامی سچی پکی سکھائی جائے اول صالحین کی غلامی یہ بھی تربیت دی جائے جہاں یعنی یہ سارے معاملات ہو اور میل جول کر یہ سارے تز ایک مقصد کیا ہے ہم اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں اللہ کے مخلص بندے بن جائیں دین کی طرف ہم راغب ہو جائیں تو اس خود دام المساجد سے ضرور رابطہ کیجیے اور آپ کے علاقے میں اگر آپ چاہتے کہ میرے پاس اتنا اماؤنٹ تو نہیں ہے کہ میں کوئی بہت بڑی جگہ خرید کر آپ پھر بھی ہمت کیجیے آپ ان سے مشورہ کیجیے آپ کو بعض ایسے غریب علاقے بھی بتا دیں گے کہ آپ اپنی اس گنجائش میں رہتے ہوئے ہو سکتا ہے ایک مسجد آپ بنا لیں ہو سکتا ہے آپ مسجد بنا پائیں چاند لاکھوں میں بھی مسجد بن سکتی ہے اور کروڑوں میں بھی بن سکتی ہے تو آپ کی جو گنجائش آپ اس کے حوالے سے آپ اس شعبہ سے رابطہ کیجیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے کہ پچھلے غالباً اسی سال کی جو سامنے اس کارکردگی کو دیکھا گیا تو ایک سال میں کم و بیش پانچ سو مساجد کا نئی مساجد جہاں جگہ خریدی گئی یا تعمیر کی گئی پانچ سو مساجد اس شوبن کے حوالے سے یہ الحمدللہ للہ سامی کا فیضان ہے پانچ سو نئی مساجد کا اللہ کریم رب چلہ والا ہم سب کو مساجد آباد کرنے کی توفیق مدن چند کے ناظرین آج جمعرات ہے کا ہفتہ بار سنتوں برا اجتماع ہوتا ہے کوشش کی دیئے اس اجتماع پاک میں بھی شرکت کی دیئے. اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید کے علم سے ہمارے سینوں کو روشن اور منفر فرمائے دین اسلام کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیکسٹ جمعرات کو انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر دیکھتے رہیے مدنی چینل بلکہ مدنی چینل ہی دیکھتے رہیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ